جزاک اللہ خیرانہ بھائی الحمد للہ میں خیریت سے ہوں رسان بھائی امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے اور روم کے تمام بھائی خیریت سے ہوں گے حضرت سیدنا امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ اور بیان کے بعد ابھی ان شاء اللہ تعالی درج قرآن ہوگا تمام بھائی سنیں سولہ سے ہم نے درج کا آغاز کرنا ہے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 عليك يا نبي اللہ وعلا سورہ حجر شریف چودماں ستارہ آئی نمبر سولہ سترہ اور اٹھارہ تینوں کی تلاوت کر رہا ہوں اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا منکلی شیخوان جین اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا علم مگر جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے پڑتا ہے روشن شولہ ترجمہ تینوں آئٹوں کا پھر دوبارہ سنے اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا اور اسے ہم نے ہر شیتان مردود سے محفوظ رکھا مگر جو چوری چھتے سننے جائے تو اس کے پیچھے پڑتا ہے روشن شعلہ شہاب یعنی شہاب ستارے کو کہتے ہیں جو شولے کے مثل روشن ہوتا ہے اور فرشتے اس کے شیاتی کو مارتے ہیں تو یہ برج سے متعلق جو فرمایا گیا ہے اور شاید فرمایا گیا کہ شرچک ہم نے آسمان میں برج بنائے تو برج سے مراد ہے جو خواقف سیارہ کے مناظر ہیں وہ بارہ ہیں جیسے حمل طور جوہ سرطان اسد سنبلہ لیزان اکرم اوس جدی بل خوب وغیرہ یہ جو ہیں یہ برج بنائے اور اسے دیکھنے کے لیے آراستہ کیا یعنی ستاروں سے آراستہ کیا ستاروں سے اللہ تعالی نے جو ہے وہ مزید کیا پھر فرمایا کہ اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ شیاتی آسمانوں میں داخل ہوتے تھے اور وہاں کی خبریں کاہنوں کے پاس لاتے تھے جب حضرت عیسل سلام پیدا ہوئے تو شیاتی تین آسمانوں سے روک دیے گئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو تمام آسمانوں سے منع کر دیے گئے تو یہ ہے مطلب اس سے متعلق معاملہ اور اسی طرح اہل عرب ستاروں اور بروج کے علم کو بہت عظیم علوم میں شمار کرتے تھے اور ان سے راستوں اوقات اور ان سے خشک سالی اور فصل کی سر سبزی اور زرخیزی پر استدلال کرتے تھے مریخ کا برج الحمل اور اقرب ہے اور زہرہ کا برج الصور اور المیزان ہے اسی طرح باقیوں کے بھی ہیں علم نجوم کی تعریف سیاروں کی تاثیرات یعنی سعادت و نغوس اور واقعات سے آئندہ کی حسب گردش پیش گوئی یا معاملات تقدیر اور اچھے برے موسم کی خبر دینے کا علم اس کو کہتے ہیں علم نجوم یہ اس کی اسی تاریخ ہے جو میں نے بیان کی ہے تو نجومی کہتے ہیں کہ انسان جس تاریخ کو پیدا ہوا اس تاریخ کو سورج جس برج میں تھا وہ اس شخص کا برج ہے پھر وہ اپنے حساب سے اس کا ستارہ معلوم کرتے ہیں اور انہوں نے ستاروں کی جو تاثیرات فرض کی ہوں اس اعتبار سے وہ اس شخص کی قسمت کا حال بیان کرتے ہیں لیکن یہ سب اٹکل پچو اور ڈکوسلے ہیں غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ما سوا ان نفو سے خود سیا کے جن کو اللہ نے وحی یا الہام کے ذریعے غیب پر مطلع کیا جیسے نبیت جیسے نبی پاک علیہ السلام اور مطلب امبیائی کرام اور نبیوں کے صدقے سے ان کے امت کے اولیاء دائرہ معارف اسلامیہ میں لکھا ہے کہ علم نظوم کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ اس جہاں میں جتنی بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں ان سب کا اجرام سوامی یعنی سیارگان کی مخصوص قبائل اور ان کی حرکات سے قریبی تعلق ہے انسان عالم اصغر ہونے کی حیثیت سے پورے عالم اکبر کے ساتھ جہرہ تعلق رکھتا ہے بالخصوص سیاروں کی تاثیرات کے تابع ہے اس میں خواہ ہم بطنی موز کی پیروی میں واضح طور پر اس عملی نظریے کو تسلیم کریں کہ اجسام فلکی کی نکلی ہوئی شعاؤں سے ایسی قوتیں یا اثرات خارج ہوتے ہیں جو قابل کی طبیعت کو فائل کی طبیعت کے مطابق بنا دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں یا راسخ العقیدہ مسلمانوں کا ہم خیال ہونے کی غرض سے اجسام سماوا کو آئندہ ہونے والے واقعات کا اصل فائل نہ مانتے ہوئے محض ان واقعات کی نشانیاں تصور کریں تو یہ دائرہ معارف اسلامی میں لکھا ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اسلام میں ستاروں کو مؤثر حقیقی ماننا کفر ہے اور باطل ہے مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے حضرت سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی آسمان پر رات کی بارش کے اثرات تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے پھر فرمایا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے صحابہ نے ارض کی اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا ہے میرے بعض بندوں نے صبح کی تو وہ مجھ پر ایمان لانے والے بھی تھے اور میرا کفر کرنے والے بھی تھے تو so جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور سیارہ ستارے کا کفر کرنے والا ہے اور جس نے کہا فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ میرا کفر کرنے والا ہے اور سیارہ پر ایمان لانے والا ہے تو علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں کفر سے مراد مشرقین کا کفر ہے کیونکہ اس کو ایمان کے مقابلے میں ذکر فرمایا گیا اور یہ اس کے متعلق ہے جس کا اعتقاد یہ ہو کہ ستاروں کی تاثیر اور ان کے سیل سے بارش ہوتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کفران نعمت ہو جبکہ اس کا یہ اعتقاد ہو کہ اللہ نے ہی بارش کو پیدا کیا ہے تو وہ خطا کار ہے کافر نہیں ہے اور اس کی خطا دو وجہوں سے ہے ایک اس وجہ سے کہ اس کا یہ قول شریعت کے مخالف ہے دوسرا اس وجہ سے کہ اس کا یہ قول کفار کے مشابه ہے اور ہم کو کفار کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مشرقین اور یہود کی مخالفت کرو اور ان کی مشابہت سے منع فرمایا اور اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اقوال اور افعال میں ان کی مخالفت کریں علامہ یا بن شرف نبوی علیہ رحمائی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جس شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ ستارہ فاعل مدبر یعنی مؤثر اور بارش برسانے والا ہے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں اور یہ جس نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی اور اس کا اعتقاد یہ تھا کہ بارش اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے اور یہ ستارہ بارش کے وقت کی علامت ہے تو اس کے قول کی تعویل یہ ہے کہ فلاں وقت میں بارش ہوئی ہے لہذا اس کی تقسیر نہیں کی جائے گی اور اس قول کے مکرو ہونے میں اختلاف ہے اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ مکرو ہے ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں تو یہ تو اس شخص کا حکم ہے جو افعال اور آثار کے سابر ہونے کی نسبت سیاروں اور ستاروں کی طرف کرے لیکن جو نجومی ستاروں اور عروج کی مدد سے زائچہ بنا کر غیب دانی کا دعویٰ کرے اس کے کفر میں کیا شک ہے جس طرح نجومی کا غیب کی باتیں بتانا کفر اسی طرح کسی نجومی کو غیب دان اعتقاد کر کے اس کے مستقبل میں پیش آنے والے امور اور غیب کی باتیں پوچھنا بھی کفر شہاب وہ چھوٹے چھوٹے اجرام یا شہاب جن کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے زمین کی حرکت سے مخالف سمت میں حرکت کرتے ہوئے زمین کے قرآن ہوائی سے, سے متصادم ہوتے ہیں تو ان کی رفتار اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ ہوا کی مزاحمت سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ ان کو جلا کر خاک کر دیتی ہے نظام شمسی کے جن مختلف ارکان کا ذکر ہوا ان کے علاوہ بے شمار اور چھوٹے چھوٹے اجرام ہیں جن کو شہاب ثاقب کہتے ہیں جن کا ذکر ابھی قرآن کی اس آیت نمبر 18 میں بھی آپ نے سنا وہ چمکتا ستارہ جو آسمان سے گرتا یا آتش بازی کی طرح چوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے شہاب ثاقب کا ٹکڑا جو راکھ ہونے سے پہلے زمین تک پہنچ جاتا ہے اور دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہے بعض اوقات ایسے شہابچے زمین پر گر پڑتے ہیں جن کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے علامہ حسین بن محمد راغب اس لکھتے ہیں کہ جلتی ہوئی آگ کے چمکدار شولے کو شہاب کہتے ہیں اور حدیث میں ہے کہ جب جنات فرشتوں کی باتیں چوری سے سنتے ہیں تو بسا اوقات ان کو شہاب پکڑ لیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ یہ باتیں کسی کے دل میں القاع کریں اور شہاب سے آگ کی مراد ہے جو رات کو ستارے کی مانند ٹوٹتا ہے اور وہ اصل میں آگ کا ایک شعلہ ہوتا ہے تو ان آیتوں سے پہلے اللہ نے منکرین نبوت کے شبہات کا جواب دے کر ان کا اضالہ فرمایا تھا اور یہ واضح اور جلی ہے کہ نبوت کا ثبوت الوہیت کے ثبوت پر مبنی ہے اور تو اب اللہ علوہیت کے دلائل کو قائم فرما رہا ہے اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ آسمانوں میں بروج بنائے ہیں اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین فرمایا ہے ان کی الوحیت پر اس طرح دلالت ہے کہ ہر برج دوسرے برج سے مختلف ہے اور ان کا اختلاف اس پر دلالت کرتا ہے کہ قادر مختار اور دائے ازل نے جس برج کو جس حیت پر چاہا اس حیت پر بنا دیا اور ضروری ہے کہ ان کا بنانے والا واجب اور قدیم ہو کیونکہ اگر وہ ممکن اور حادث ہو تو اس کو خود اپنے وجود میں کسی علت کی احتیاج ہوگی اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ واجب اور قدیم واحد ہو کیونکہ تعدد و محال ہے جیسا کہ کئی دفعہ عرض کیا جا چکا لہذا آسمانوں میں بروج کا ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ ان کا کوئی خالق ہو اور ضروری ہے کہ وہ خالق قدیم بھی ہو ہمیشہ سے ہو اور واحد ہو اللہ اکبر طبیرہ اب یہاں پر کئی احادیث اس موضوع پر پیش کی جا سکتی ہیں خاص طور پر شہاب کے موضوع پر لیکن اسی پر استفاق کرتا ہوں میرا پاک پروردگار پرور عزبل ارشاد فرما رہا ہے آئس نمبر انیس اور بیس و مدد نہا و القینہ سیاہ روا سیاہ و امبطنا سیاہ منکول اور ہم نے زمین پھیلائی اور اس میں لنگر ڈالے اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی لَكُمْ فِيهَا نم سیاہ تم لگو روزیم اور تمہارے لیے اس میں روزیاں کر دی اور وہ کر دیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے سبحان اللہ یہ دو ایسے ہیں اس میں فرمایا کہ ہم نے زمین پھیلائی اور اس میں لنگر ڈالے لنگر سے مراد یعنی پہاڑوں کے لنگر تاکہ ثابت و قائم رہے زمین جنڈش نہ کرے اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی تمہارے لیے اس میں روزیاں کر دی ہیں روزیاں سے مراد کیا ہے غلے پھل اناج وغیرہ وغیرہ اور وہ کر دیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے یعنی باندھی غلام چوپائے اور خدام اب دیکھیں نا چوپائے ہم انہیں رزق نہیں دیتے اللہ کی طرف سے خود ان کے لیے سسٹم ہے پرندے اپنا خود رزق لیتے ہیں حشرات الارض اپنا خود لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ اللہ نے ان کے لیے یہ تمام انتظامات فرمائے تو دیکھیے اس سے پہلے آیتوں میں اللہ نے آسمانوں سے اپنی علوحیت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا تھا اور ان آیتوں نے زمین سے اپنی الوحیت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا وجہ استدلال یہ ہے کہ زمین ایک قربی جسم ہے اور اس کے اوپر کرا ہو اس کو محیط ہے اور پھر سات آسمان ایک دوسرے کو محیط ہیں اور وہ کرا زمین اور کرا ہوائیہ کو بھی محیط ہیں اور زمین کی آسمانوں کے ساتھ ایک مخصوص وضاع اور نسبت ہے اب سوال یہ ہے کہ زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا اور اس مخصوص وضاع اور نسبت کا مرجع کون تو ضروری ہے کہ اس زمین کو عدم سے وجود ملانے والا اور اس کی نسبت اور وضاح کا مرجے واجب قدیم اور واحد ہو اللہ اللہ اللہ وردآباد بہاح سورہ النازعات میں ہے کہ زمین کو آسمان کے بعد پھیلایا بادہ والی کا بہا ہم نے زمین کو آسمان کے بعد پھیلایا اور سورہ ازاریات وردا فرش نا فن اور زمین کو ہم نے فرش بنا کر بچھا دیا سو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین سیدھی اور سپاٹ ہے اور وہ ایک کروی جسم نہیں ہے لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ جب کوئی بہت بڑا گول جسم ہو تو سیدھا اور سپاٹ ہونا اس کے گول ہونے کے منافی نہیں ہوتا اور اب جب کسی بہت بڑے گول جسم کے ایک چھوٹے حصے کو دیکھا جائے گا تو وہ سیدھا اور سپاٹ ہی معلوم ہوگا زمین کے گول ہونے پر واضح دلیل یہ ہے کہ جس وقت برے صغیر پاک و ہند میں رات ہوتی ہے تو امریکہ اور جزائر غرب ال میں دن ہوتا ہے اس طرح یورپ آسٹریلیا اور افریقہ میں سورج کے طلوع اور غروب کا اور دن اور رات میں کئی کئی گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے اگر تمام زمین سیدھی اور سپاٹ ہوتی تو تمام دنیا میں ایک ہی وقت میں سورج کا طلوع ہوتا اور غروب ہوتا یہ سیدھی سی مثال ہے اسی طرح اس میں ہر موزوں چیز اللہ نے بنائی یعنی اللہ نے ہر چیز کو لوگوں کی ضروریات کے اندازے سے پیدا فرمایا کیونکہ اللہ کو علم تھا کہ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی اور وہ کس چیز سے نفع حاصل کر سکتے ہیں کس چیز کی ضرورت ہوگی اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ اس میں ہم نے تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیا کیونکہ نباتات سے جو رزق حاصل ہوتا ہے وہ انسانوں کی زندگی قائم رہنے کا سبب ہے اور جن کو انسان رزق مہیا نہیں کرتا یعنی حیوانوں کی زندگی قائم رہنے کا سبب بھی یہی زمین سے پیدا ہونے والی نباتات ہیں اللہ اکبر کمیا میرا پاک رب ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر اکیس بائیس اور تیئیس ارشاد خدا بندی و ام بن اما خزان ذیل معلوم اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم انداز سے الْرِيَاحَ مِنَ مَا أَن وَمَا أَنتُمْ لَهُو <بِخَادِنِين> اور ہم نے ہوائیں بھیجی بادلوں کو بار وار کرنے والیاں تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر وہ تمہیں پینے کو دیا اور تم کچھ اس کے خزانچی نہیں وخن الباری <سُور> اور بے شک ہم ہی جلائیں اور ہم ہی ماریں اور ہم ہی وارث ہیں یا آپ کو میرے علاوہ کچھ اور آوازیں تو نہیں آ رہی ہیں ابھی میرے علاوہ کچھ اور آوازیں تو نہیں آ رہی ہیں آپ کو ابھی کیا اللہ میں یہ جو ہے نا وہ سات بارات ہے نہیں حضرت یہ ڈھول باجے بج رہے ہیں وہ بارات گزر رہی ہے کوئی عید صاحب گزر رہے ہیں اور اللہ رحم فرمائے وہ فتح ناز کر رہے ہیں ہمارے گھر قرآن میں مغل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے میرا خالہ آس پاس آوازیں ذرا دور جانے دیں تو پھر صرف جو ہے نا دس کی ترکیب بناتے ہیں اصل میں غریب خانہ گراؤنڈ کے ساتھ ہے اور محرم سے پہلے پہلے آج کل اتنی شادیاں ہو رہی ہیں کہ بس کیا کہا جائے محرم میں سے پہلے لوگ اس طرح شادیاں کرتے ہیں کہ جیسے محرم میں آ گیا تو ان کی شادی نہیں ہوگی تو پہلے کر لو جو کرنا ہے تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ سب کی شادیاں مبارک کرے اور آپ کباروں کو بھی دولا جی جی آمین آمین آمین آمین آمین کچھ آوازیں کم ہوئی آپ کو آوازیں اگر آپ کو کم ہوئی ہیں تو پھر ہم درد کا آغاز کریں بالکل حضرت अच्छा کی یہی اچھا اچھا اچھا چلے ٹھیک ہے اگر نہیں آپ کو نہیں نا چلے ٹھیک ہے اللہم سیدنا و محمد وسلم جی آیت نمبر اکیس بائیس اور تیئیس یہ تین آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. ترجمہ دوبارہ سن لیں ترجمہ کنز المان اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم انداز سے اور ہم نے ہوائیں بیجی بادلوں کو بار بار کرنے والیاں تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر وہ تمہیں پینے کو دیا اور تم کچھ اس کے خزانچی نہیں اور بے شک ہم ہی جلائیں اور ہم ہی ماریں اور ہم ہی بارش ہیں یہ ہے کہ جی تین آیتیں کوئی چیزیں جس کے پاس ہمارے خزانے نہ ہوں کیا مراد ہے اس سے خزانے ہونا عبارت ہے اقتدار اور اختیار سے معنی یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے پیدا کرنے پر قادر ہیں جتنی چاہیں اور جو اندازہ مقتدائے حکمت ہو یہ مراد ہے یہاں پر اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہوائیں بھیجیں بادلوں کو بار بار کرنے والیاں یعنی جو آبادیوں کو پانی سے برتی اور سیراب کرتی ہیں یہ مراد ہے یعنی بارش ہوتی ہے اور یہ فر فرمایا کہ ہم نے آسمانوں سے پانی اتارا پھر تمہیں پینے کو دیا تم کچھ اس کے خزانچی نہیں انہیں پانی تمہارے اختیار میں ہو باوجود یہ کہ تمہیں اس کی حاجت ہے اس میں اللہ کی قدرت اور بندوں کی اجزبر دلالت عظیمہ ہے اس پر میں کچھ ابھی بات کرتا ہوں انشاءاللہ پھر فرمایا کہ ہم ہی جلائیں ہم ہی ماریں ہم ہی وارث ہیں انہیں تمام خلق فنا ہونے والی ہے اور ہمیں ہم ہی باقی رہنے والے ہیں اور مدعی ملک کی ملک ضائع ہو جائے گی اور سب مالکوں کا مالک باقی رہ جائے گا یہ یہاں پر مراد ہے تو دیکھیے اللہ تعالی ہر سال سب جگہ یکساں بارش نہیں فرماتا بلکہ اپنی حکمت سے کسی جگہ کم بارش نازل فرماتا ہے کسی جگہ زیادہ اور کسی جگہ بالکل بارش نہیں برساتا اس لیے فرمایا کہ ہم اس کو صرف معین اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں جیسا کہ سورہ شعرا کی آیت نمبر ستائیس ہے کہ اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں فساد کرتے لیکن وہ اپنے اندازے کے مطابق جتنا چاہتا ہے رزق نازل فرماتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کی بہت خبر رکھنے والا اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے انوب بھی عباد ہی خبیرم بصیر اور اسی طرح ان آیتوں میں اللہ نے یہ بتایا کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے وہ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق لوگوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے مخلوق کے رزق اور ان کی تمام نسے والی چیزوں کے خزانے رب کے پاس ہیں سبحان اللہ جیسے وہ بارش نازل فرماتا ہے جس کے ذریعے زمین سے پیداوار حاصل ہوتی ہے اللہ نے رزق کے حصول کے اسباب فراہم کر دیے ہیں کن اس اور ذرائع میں سے وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں تاکہ لوگ اس پانی کو پیئیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلائیں اور اس سے اپنے باغوں اور کھیتوں کو سیراب کریں اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی روح قبض کرتے ہیں اور ہم ہی شب کے بعد باقی ہیں یعنی ہم ہی مخلوق کو عدم سے وجود میں لاتے ہیں پھر ہم اس پر موت پاری کریں گے پھر حشر کن ہم ہی سب کو زندہ اور جمع کریں گے سبحان اللہ تو اللہ تعالی نے یہ تمام جو وہ چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں اب بندہ اگر نہ شکرا ہو نہ شکری کرے تو پھر اس کا اپنا مقدر ہی خراب ہے ورنہ رب نے تو یہ تمام برکتیں نعمتیں بے شمار عنایتیں اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائی ہیں زمین کو نعمتوں سے بھر دیا ہے آسمان سے بھی رحمت نازل فرماتا ہے اپنے بندوں کے لیے میرا رب فرماتا ہے وہ ان نہ رب کا ہوا یکش شروح حکیم العلیم آئس نمبر پچیس ہے یہ اور بے شک تمہارا رب ہی انہیں سیامت میں اٹھائے گا بے شک وہی علم و حکمت والا ہے جس حال پر وہ مریں گے اسی حال پر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اٹھائے گا اللہ اکبر کبیرہ تو ظاہر ہے کہ اس آیت کے شان نزول میں مطلب جو ہیں وہ کئی روایتیں ہیں اور حضرت ابن عباس صدی اللہ تعالی عنہما سے بھی حدیثیں جو ہیں وہ راغی ہیں اب اس آیت مقدسہ میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بے شک تمہارا رب ہی انہیں قیامت میں اٹھائے گا یعنی جس حال میں وہ مریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی حال میں ان کو رب جو ہے وہ اٹھائے گا ولاق من نل انسان مِنْ اور بے شک ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاح بو دار گارہ تھی بے شک ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بو دار گارہ تھی اللہ اکبر کبھی اب دیکھیے اس میں جو فرمایا ہے کہ بجتی ہوئی مٹی سے ہم نے آدمی کو بنایا اس سے مراد کیا ہے یعنی حضرت آزم ہوئی مٹی سے اور پھر جو فرمایا کہ جو اصل میں ایک سیاہ بو دار گارا تھی اللہ نے جب حضرت اعظم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت خاک لی اس کو پانی میں خمیر کیا جب وہ گارا سال ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی تو اس میں صورت انسانی بنائی پھر وہ سوکھ کر خوش ہو گیا تو جب ہوا اس میں جاتی تو وہ بچتا اور اس میں آواز پیدا ہوتی جب آفتاب کی تمازت سے وہ کتا ہو گیا تو اس میں روح اوکی اور وہ انسان ہو گیا تو یہ دُلہ صاحب آ گئے میرا خیال ہے میرا خیال ہے اسی پر دس ہے یہ بار بار مجھے ڈسٹرب ہو رہا ہوں میں خود ہی یہ آیت نمبر 26 تک جو ہے نا جی آتش بازی بھی ہو رہی ہے یہ آیت نمبر 26 تک درخت ہے انشاءاللہ شاء اللہ پھر شرکیز کی کل بنائیں گے باقی تو ابھی آپ ناشت نش وغیرہ پلے فرمائیں حسان بھائی آ ہیں میرا خیال اپنے خانوں کا ذکر کریں گے جب تک ہو سکتا ہے کہ دلہا ساگا گزر ہی جائیں تو پھر ان شاء اللہ دیکھتے ہیں آ جائیں حسان بھائی